ذکر چاہیے بنیادی بنیادی کر دا دا. فضلت اور باق دا کی دار دا ذکر جواب دے کے علامہ جہان نے وجہ زمین جو بنیادی بٹول جہان کی دا اللہ کو اور حدیث کہ دار کو بنیاں دو قابی بانی دی او خو مکہ معظم کی جاری بنیان دی اندار ترات فزلت مکہ بانی کی فزلت دا اہل مکہ بانی کی فزلت دا بانین دا مکہ بانی کی اور قول اللہ تعالیٰ فزلت مکہ کے بنیان دقابی في مکہ کی فزلت بنیان دقابی سیدی ذکر کری دی چندی بنا مصد رشویدہ بنیا عشر مربعات ہے لذر دی بناشویدہ تفصیل دا ذکر فیلاؤن بنیا بناء الملائکہ دیم بناء آدم علیہ السلام دیم بناء دا اولاد دا اولاد دا اولاد علیہ السلام دوازے اولاد درم بناء ابراہیم علیہ السلام چنست قرآن کریم دیتے او فنزم بناء دا عمال قوش وغم بناء جرحم اور بناد القصی جد نبی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے آتم بناد قریش وہ حدیث کے ذکر لا انا ہم بناد عبد الزبیر بن عبد زبیر وہ جامع حدیث کی روایت ہے اور رسم بناد حجاج بن سفیان بن قبیہ تفرقین بن براد قریشوانی ذکر آ حجاج حجاج عبد الزبیر بن عبد زبیر وہ ٹھیک تو اور پھر بناد علی رمانی داخل ہو اور جکم سہن اصل مجموا ایدی ایدی او دو ابراہیم علیہ السلام تو سلام بنا دو کریشو بنا دو کریشو تو ابراہیم علیہ السلام درمیان کی ذرا وہ سواب رو سوا زمانہ مداخند بیند و ابراہیم السلام کی ذکر بنادم بنا اولاد آدم مدارواز بنا و قول اللہ فضیلت کی کی ذکر ذکرت بیت اللہ ذکرت بدمینار دلالت کی فضلت مکیم مگر مغرض بیت اللہ للہ مقام درجو بیا بیا جیناب اعباد الخر کو کہا جین دی نفس ماسمری متوہندی امنا اگر جب قط تقریبین امن و و مقام دی دی متبرکہ ابراہیم کے مقام ابراہیم نے از رحم کے مقام ابراہیم مراد کے علاوہ بھی راجہ مشہور قولی سارے باعد نہ ابراہیم اسماعیل <سؤال> انتہرا بیت التائبین آپ ثماناد عمر کو ماناد ہوتے حکم کرے ابراہیم علیہ السلام اور سین ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کا کفاب کے تاسو فور زمادات سر جاتا اثر رجات ظاہری کی نہیں ہے کہ عبادت تو غیر اولاد مراد دا یون وعا تو آب کی ور ذیلہ مروا المسلمین ورلقاء سعود و قال ابراہیم رب اجعلنا حاظ نھاذا برذن امنا قال ابراہیم ان اسماعیل بی بی توقی علیہ السلام فراد و سلام جو ابراہیم علیہ السلام اے رب دعا اور دین دی لبدابل عظمت فض مکہ فضل ایبراہیم علیہ السلام جہلیللہ دے ابل انبیاء دے دعائی دے دے بازیل فارغ فرزین کو بھی بازیل کی دیش دعائی قبل کر دے دردہ قال ایبراہیم رب جعل حاضر رب اللہ نمحابینات کا سوقت ایبراہیم علیہ السلام اے رب انبارت دے عمل والا دارت قسم آقات لہی دیو دے جواب رونا لکم از کے ذکر شکر ورد قاہ من السمران ہم کے وحیدوں کر دیے تھا جیسا کہ نہیں عزیز وحیدوں کی طرف دعا کر رہا رزق تمے ہونا ہے اوپر جن کے مکے آیات کے ذکر سے ہوں ان نجاتہ للناس اماما قرہ نزبی دعا تو دانم مغردوا لا نہ واحد ظالمی امامت مصرم مختص ورن سے درے مصرم مختص دیونہ تفسیر سے ہوتا ہے وکا. ورزق اہلہو و سیدر کی رضیتہ میویق و من آمن منہوں اغا اہل من آمن منہم للہ و انہوں مل آخر جانج امان دونی رضینا فرمہ اللہ فرز آخرت مانے اللہ وزی کر کے دلدک مسئلہ عامل انا مختصردہ امامات مسئلہ خافلہ لینہ نوع عز وارمین او دلدک مسئلہ عامل مشتے مرگئی آرمان کفرف امتعہو این مرگئی دلدکوشی تحالیم تا مرگئی آرمان ک آج کفر کرے دے آگا تم سے فیدہ ورکم کو قلیلن دنیا دا منفات نیا خیلت دتا ہے بہتر سے چیدے منفات دنیا اور مطاعت دنیا پنسبت آخرت قلیل لے مطاعت دنیا قلیل قدیر چرگان کری او شپاورس بوتر اسکی او شپاورس گڑان کری چماندور کی گردی او کارن او کری لیکن دنگا پنسبت دا بھی آخرت نمتونے کم دے تو شوید سے زراکی سے ذکر کئ ابا بکری تیر مردی اخری او اس کی سمجھاؤ ما یعذون یعنی کہ عذاب یا حواثنا تمتی سوال کی غازے سر میں سفری عورت امتا نا ہم سے میرا کہ ذرا او چدی سر سے کہیے مغنا انہم ما اس خراق اصلا کی دنیا ہو کی کفر سر مسید اور رجو اے دا جہنم مختلف ظریف آیات رضی کرد کہ میں بخاری کی کتاب کا ترجمہ علی دی فضلت دمکیو بنی علاوہ بنیان اور داغی سنا ابو جان کاوی کی کتاب داریا بدر بدر کے ویدار کاوی ابراہیم القوان نرمے یاد تا تو ابراہیم علیہ السلام صادور رضی اللہ تعالی عنہ اور چمک کی تاداونو آثار اور رحم تادگیو کرا اورات جمر کاۃن دا اساس بنیاد میری اور قواعد سے جمعنا قائد دنشنی فمانا دے بڑیگار سمرہ دی دا آجی مفرد قائد دے آجی مفرد قائد دوں دے وہ دا اسماو مختصون دا قائد دے اسما لکا آن تی تاریکن تاریکن دا اسماو صرف طلاقی کی دا اسماو مختصون دا ابراہیم قواعد وہ صرف طلاقی دے معید ابراہیم قواعد انجینئر علیہ السلام دے مستری ابراہیم علیہ السلط مزدور اور اسماعیل اے سوالے سلام اوذو باب کولا تقبل منا انتا السمیع العلیم یہ جماعت جڑے دعا نا تقبل کی جوڑے ربنا تقبل, مننا بے جوڑے ربنا تقبل مننا خبر کی ذریعہ سے دعا پڑھے ربا نا تقبل منا بے سڑک والے جوڑے ربا نا تقبل منا انتا السمیع العلیم اے رب ہم گا قبر کی زنگنا اعمال دا, دا باجی سن انتا السمیع الان کا ذکر خال کو جتنی صرف رزق دے دعا گانو اتھے کوئی بہال دایبانے دا ربنا اجعلنا مسلمین لك من ذریتنا ومتمم مسلمات لك اے نمازمں گا اور زیادہ اوراز منگا امتم مسلمت لک یو جو جمعت خالص عبادت كون کی ساوانا مناسک کراو کہ ہم کو درکے عبادت تکمر تک من ذکر کرے کتاب مناسک اول کی نہ تک کماں رہ عبادت لے وجہ اللہ تک منا دعا بے اور بیت نہ کی قوم اور حج مانے فضا اور حج مانے وکل مو تعالی مت کے طریقے دے عبادت او کماں تا 4100 عمر دہج و صبح علينا ان کا تتوا الرحیم مہربانیوں کو ہم بائے تیز بکلوں کے مہربان اور دروازے کر کے رجب اللہ نہ ہونا مت علت بنا کابیو بنا کابیو اتنا پردہ دی بنا خوام بدی رہا تھا تنا صبح رضی لمما ہونے دل کعبہ تو کی طرح صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنا صبح مولا رشید نے کہا کہ دقیق چول چھ راہ دا ناجی دین نبی در ط والسلام پانی دے دیے ظہبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی کی ترجمہ سن رہا ہے یعنی ذکر کی فکونیت کہ دنیا تل کعبہ صرف بنا سے سے تفصیلات کا معاف اصل ما فقط ذهب النبي حاصل دار تو مناذ کعبے کی نبی السلام شریک شویرے عبد المخلط افضل الرسل ال دادرت کے فضیلت دیوانی ذهب النبي صلی اللہ علیہ و آلہ تم قران الحجارہ دوام سے نبی علیہ السلام عباس کے برابر گٹھی دو دو کا سامنے قریش عبادی قولا عبادی کے دو دو کا سال مرگی عباس نے فضی کر کے دلائل النبوۃ کی حقیقت ما اور اروی ماری کی مننگن بنا پو خودیو ما بات تھی بو کے در پر سر دراجی اور جالب ہوگا بارے ظاہر کے خود اور اپنے وہ مزابل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما باں فلاں ہجارہ چڑان اور اڑے گٹے وقال اباس النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجارے زارا کالار بتا دے پداو کہ چندو دیر شکارو اندا بادی تو نبوت کا چند کارو کہوا تو فنزل اس کا روح اگر راہا ہے وراجہ احکام ودارا جی فنزلو جید شکارو نبیلی اسلام اجاد ازارا کا اندازہ کیداخ پر پر اگر بانی یہ دا, دا, دا گٹھن زحمینی کی کیداخ پر لنگ دی پر اگر بانی بخر راہ کی خود لنگ پرانی سو بھوگے کی خود او جی کی خود پر اگر بانی شو بخر راہ ناو روح ری. ریو اگر مکتا ودار شاندہم بیاؤ دا وقنا اسے محق ایلہ رسما رکھا شکر شکر شکر دیا سمانتا اسے محق ایسے تاریخونے والی بازی کی راضی چاہر باسر میں ہوئی کروچی دیرا پر ایود مارا منڈک لئے مارا چیز دنگوشو انویی تو زمنک لئے شم انہیں منڈک لما اللہ بیمانا قبر پھٹک لچادہ میں غرقو دلہ او حتی کچھ اللہ دا ہوا اظہار دا منظر لکھ چھ منظر دنگواتے اے طالق عبداللہ فرزندان بارے بعد داغر بلوا اسری بیویں مارو یا اور یا ن نبی راہ ظاہر یہ علم کرے علم کرے ان قوم کی ہے نہ قبلہ القبا یہ قدی کی ترجمہ ہے باب بنائل کعبہ وہ تو یعنی اماجما وہ یعنی چتم سا خلچے جوڑا ہوا ہے کعبہ ذرا قواج ابراہیم ان دا تم قریش ایک سے لوگ الا کی انک بیت اللہ نزد تھا ان ابراہیم علیہ السلام من منین لقد قلت يا رسول الله لا تذهب الى كعب ابراهيم बोले तो वापस कह दिया ابادی ذرا ابادی نے کافے ذرا تذکر ابراهيم نے کہا ذرا تھارا حضر پیش کر ار ناودا اس قال ثم يمكن كفنا فاذك کرنے قرب عهد قوم صغفر کا چنے میں سلام راول دلن سوپ دلن بند کنے ذرا گلے ان تازگی او ذقم صح قرب عاق قوم صغفر کا نما بدار کھڑے مسئلہ من دو ضرر علی. ایسر ضرر برداشت ہے ارتدار ایر ایر مسلمان دے دو تو پر ملکت چیئے مسلمان او تو مسلمانان و اشتو ضررن اشتو فیر اسلام اسلام مسلمانان مرتنیان دام سرمسلام کہ تعدد امر مستحبا و سبب ذو وجود ذلک چنا سبب وجودی کریدہ سیدے بنا ابراہیم علیہ دا مستحب ہو اورو لیکن سبب ذو ظہر کر دے دا چاہے اعتراض المسلمان دی وجہ نبی علیہ السلام دے تھے کہ داو کو دار مغموجہ امین بالجہر ساتھ بہ خیال کی دا بندو شو غرہ شکر ورتلا چٹول کا قام محلا علا کا ودی عادت دی او عادت سلسلدی اے مشہور او خلاف کی. او جنا ابراہمی بانی بے تو مستحب لیکن سبب ضرورت کر دیکھا رکن <سلام> اسلام دا دو دی حجر حجر حجر بیت السلام <سؤال> ان را دی سنگ عبداللہ ابنہ مرض رہو تردید اور شکتیں پہ سمادوں میں مجھے کیوری آگاں فعاقید اور مدقید اگر دروگ ہوئی سکتا یہاں سے احمد احمد اگر دروگ دارے پر قرم کشتا جو اقل اقل امر متیقن تعبیر پر تشکیخ سکیگی دار اسنا تی وجہ میں سردہ مقصد شک نوی تفرنوی بھی لکستاس جدوس راشیدی خپیجنے ہو دارتی لکستو خپیجن سکتی دارتی دارتی دارتی دارتی دارتی ندات کلکلا دار عبادتم دار کہ اب نے متعکلن تعبیر کی کہ فامر مترا دفضردسرا لفظ زیاد تلذس یاد پارت فنن اندر کے مقصد تشکیق نہیں ہیں قال قال شتو گچراش اور دار نبی علیہ السلام کو پہلے نبی علیہ السلام پر کو نے اول او مسخون دونوں کنن اور شامین وچ متسند حجر اسرا مگر دی وجہ سے داد پپلا د با دی باین دا رکنے پہلے تک نہیں قالنا ان داخل بیت رحمت متم لو کالم شے پتہ تمام علیہ برحمۃ والسلام علیکم کیا تھا تمام تو تمام لا پتہ کنا لا اللہ علیہ وسلم ما کوس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابارہ جیدار حاجیم من دی اللہ من ال بیت من ال بیت باغین اب معبر بلشیر مذهب شیر من عامل من کرشیدہ بادی بیت نا حجر ما رمال رضی حجر حظیم جدار ما توت بن رب بیت سب 12 حظیم کی امین ال بیت کے دادا اجداد بیت دے امین ال بیت ہو دادا اجداد بیت اللہ نے قالن عم ہو دادا اجداد بیت اللہ نے اول تو ہم آمد ہم نمت فیلو فی بیت شرید خلق برچنے داخل کرے کہ بیت کی سلری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ذکر ہے کہ کمش قلت خسرات او خسرات قال رب ما راضات کمش پدی میں نفقہ حلال مدثر بقنا ان لقد تم فراحث کمش پدی میں نفقہ حلال قرہ بنا داغی نئے حلال وشو بیت اللہ جوڑو حلال ماں را ہون کیجے بحرام نہیں ند سود وین ند مزمی وی نب کے محل دبا کے یہ ود زانی وی دے کدی صدا معلوم لے لو کر جلا بھی, بھی, بھی کم میں چرا وڑ سے ٹول بیت نوں جوڑے فلاں سے یہ ماں دے وں دے تے نبی اس مدامادہ اسورت قصرت بہم نفقا تو گم شاپدی باہر علامہ نے بیت اللہ پر قدم رکھا تو علامہ نے جو یہ حدیث میں سنایا ہے تو مشرکین دیو کین دے کو دے گور پر حرام ماننے لگے انہوں سب متہمین سے لوگ اب اسی پہ جمع کرتے ہیں آبادی کے بارش مانگے مگر صحابہ نہیں نا ان کا قوم کے تصورات اثرت ہے ہم اللہ پاک خاموش ہو جائے نا فتا قالا اسی حتیم قولو من البیت ثابت خبر الواحد دے او صلاة الالبیت ثابت دے بنسق عسرہ قولو جوہکم شطر الحرام مسجد الحرام لذہو جنب سرداز کرنکے تواب کے بحاتیم راگیرے دے لاجود من البیت دے تواب دو کے در آگیرے تواب تو کے ورنواتے رداد راگیرے دے تواب کیونکہ لاجود من البیت دے دو او توجو سلب لی تابید توجونا لاجل بیت اللہ الصلاۃ وما ذی سلب حیف توجین کا او بیت اللہ دی یوجوست دی وجونا لاشل لگا کونو یوجو ثابت خبر واحد طریق صلاۃ ثابت تے فلست ترانی کریم بانی دیوجنا مستفید تدانی چی خبر واحد ثابت ہے من بیت دادی در القارۃ قالنا دیوجو تباق کی راگیر اول ضروری ಪಲ್ತೋ ಫಮಾಶಾನು ಬಾಬಿಹಿ ಮುರ್ತ ಭೇಂ ತರೆ ಶಾಂತ ದರ್ವಾಜೇ ದ ಚಿಚತರ ತಬಯತುಲ್ಲಾ ಬಿನಾ ಕೈಫದಾರ್ ಚಕಂ ದಲಲ ತಹಂದನ ಹಬ ಜವರದೇವ ದರ್ಶನ್ ಚತದ ಅಲಕ್ ಇಲಾಬಾಲಿ ತರೆ ಕದೈ ಚเซನ್ ದರ್ಶನ್ ಸ ಬಾರಬ ಪಲ್ತೋ ಫಮಾಶಾನು ಬಾಬಿಹಿ ಮುರ್ತಗಾನ್ ಇದಾದ್ ಉಮ್ಏ ಕಿನ ಚತಲಸೇ ಶಾಂತ ದರ್ವಾಜೇ ದ ತಬಯತುಲ್ಲಾ ಚಿಕತರೆ ದ್ಮೇಕನ ادروازے چٹے دا, دا و سن قطعہ چٹے دے ودے لیدخر من شاء من شاء کہ دے جو یہ دیکھ داخل کی چارج چی دیکھ ہوگا چی امان کی چارج ہوگا چی ولو لاغنہ قوم کی حدیث عادتے ہیں بل جاہری جاہتا نویتا قوم ستا قریب العاد زمانی زجاہریتا نویتا انہ قوم کی حدیث ون حدیث عادتوں بل جاہری خریب دے زمان تے زجاہریتا تازہ لہا قریب دا زمانہ دی جاہلیت تا زمانہ دی جاہلیت تا اب کو رسوخ دی اسلام لہا کرنے دیکھوں وہ دی اسلام لہا پیشوینی لی آقا کو انتن کی رکھولو بہم ایرے گم چین کافو کی دنے دی کپوزے دی دی وجنہ قداخل کم حتیم کا بیعت کی او دخلے کورے پر انخل مرتد پیشن نمابہ داخل کرش داخل کداخل کم بے حتیم جدر الحتیم کا او مرتبہں دروازہ رسمے کے حساب ادا کرے لفظ تو پر چیدہ ایراں میں حاصل ہے ان میں خود قوم ست اپ پرلا پر تو تمہاری کو فرتا لا تصل بیت ما بیت اللہ کو دےویں ثمل بنیتوا ابراہیم اب جو کرے کو ابراہیم علیہ السلام علی ایمن کرے جن سب سرت بنا او فرشتوں لنڈکڑ دزیا با دی تو ابا دی تو ابراہیم علیہ السلام نے حج میں ما درے پار دے دروازہ دا تو وقالوا ما یا حدثنا ہشام قن یعنی بابن رتب پروانتصیر موجود وجود دی ملیا تھا نا برابر نا امام مترجی شارح سے بخاری کر کے دن بات سنا حادیث حادیث بھی جاہری یتین داغیر کا کیا ا حافظ زہہ وے با صحیح کے نئے طے کرے اصل سو راہ قوم اسم دا انا قبر دا انا فتل انت دا قبر نی ایک موافقت پہلے فراز ور جمعیت سے ضروری نی لو قوم جمعرا اران او حدیث زہہ مفرد دی. ہے لہوجنا اصل دار حدیث عہدم بجاہلیت حدیثو بیع معہدم او نور و شراح و لیکن صاحب مصابح دعوت تردیل کرے دے چلح ان لدے دروا کو دام سیدہ او دادو جملے دے لا تکون اول کافر انبیہی ادھا کم دے اتراز وارد دے گی عصر در قانا و خبر در قانا پاس ادھا خبری و تابقہ زلی بھی دادو رب لا تکون و جمع دے اول کافر انسرے مفرد دے ادھا کتابیل کی اول قوجن اول قوم ان خافرین ادھا ک لولا ان قومك حديثو احاديث هذه ان جماعات الحديث هذه او جماعات اور دونوں طالب علم ہمارے جناب علمرت المل بيت وابابركوا عبارت کے وہ جماع چون سے اسی ہاتھ کھو تو فیما فجمن ہو قسمت دا در قسمت تغیرات ذکر اگے دین والوں میں در داخل ہوا فدی کہ هذا حيث تک حدیم جتنے شے میں داخل تم ذم والدقتهم الارض چ کہ وہ کم دروازے نے ہایلوشن باب برابر ہو یہ لوے دروازہ جوڑا کہ جس سے کل کھلا اور غربت سے بند رکھا یہ دروازہ اندادری تغویراط را کی راہ وسیع وہ بلا قال درت بیہ مہبران نے بھی ایا بتا دوں نو ابراہیم کے ساتھ بازارک الذی یہ تمنا بازارک یہ تمنا نبی نے سراجتصنان نبی نے سمے تمنا کر ہوا موجود قرب عہد القبر فذلك الذی یہ تمنا نبی نے سمباح عبداللہ بن بہاد امرانی بات قناه یہ مناحج لو داخل کے فدی کے حجۃ جحیم نے یزید میں وقدر ایت اساس ابراہیم مارتر واگٹے دیتا دا ابن ابراہیم علیہ السلام کمچ بنیادی گھر بنیاد کم گٹے کو دے بارولے دریا اساس بنا ابن ابراہیم کا اصل متل ایمل گٹے <laughs> وہ گٹے گٹے پرشاد کو کلو دو خالوانی گٹے گٹے پرشاد کو کلو دو خالوانی اے نمازجو چترے مقام تو بنیاد ابراہیم علیہ السلام موضع نماز و اساس ابراہیم اگر مقام تو بنیاد ابراہیم کم دے اگر باہر اسرے چے دے اے کم دے دے مقام دا اساس دا بنیاد ابراہیم علیہ السلام قوری کفلان مجھے تو کہ اوری کولان خیمہ کا مقام دا اساس ابراہیم علیہ السلام فضال تو ماہ ہجرا جریر ہوئی فضال تو ماہ ہجرا داخل کم دے الحجر حکیم تاشاہ مکان کا مقام مقام دا دو دو علیہ السلام دے ہونا دا مقام مقام السلام السلام بنیاد نہ دات نتوリエステル ہے حرکت کتنی کسرے دین قدروں مقدار پانی اس طرح شے ہو اونہ حیاب میں زاد دیوانی ماں بہن سرنگوا کولی ماں نے سنا ہوا نہ ہمارا ماں نہیں کوئی نہ جیوا ہے نہیں مگر کے لیے ہیں کہ شہر کی عملیتوں اور حلال ہے حرام اما مصوبه لك الرساله كان ده ده لان اي كلمه كما كما عايش كما لك يا ربنا علينا قال لي يا ما قال دي انا قال اللہ تعالیٰ اندرات کینے فضلت دا حرم چکم حرم حرم حرم مل حرم المکہ فضلت دا حرم حرم دا مکی تیر چافر چکم دا مکی دا مزینین دا درخ ندری ملکی لے اور دا احراب نا پہو ملکی دا جہرانین پہو ناہ ملکی اور وہ جدا دے کرکی چکر ہے حضرت ملے صلی اللہ علیہ وسلم لنا دے اقوص زبادہ فارا کرتے ہیں جننات رامنٹ والی وہ ایرد ضررزار دے ہیں کہ اللہ نے اس خان کو پرشتی یا حاتہ کو حرم بانے قدر مقدار جدا دے مستماع شکا حرم بانے انہیں قدر مقدار کدر مقدار کیا خاتے کی تھی کہ حرم دے یا حاتہ اکرہ دے اور اس تو تر چاہتے ہیں جدا جا مستماع شکا دے ہیں انہیں دینین و قدرین اتنا حکمت اللہ اور دہرات نہ فہو میں لکھی تو جدینہ فناہ دو تو جاہ جاہران تو جدینہ باپ و قادرت فجرت تحرم کی اور فیہ قول اللہ تعالی انما امرتن عبد رب آدھ بلت اللہ تھی حرمہا انہو قرآن صرف فدی اللہ لذی تعلیم کہ حرمہا اعظہا یا چا حرمہا چاہ حرم کھلے فدی کی افکار او قتل قتال او دام صدی او حرم تذکر رکھی گئی لئے انہو یحرمو کیه القتال یحنو فیہ اس پیدا اجتیاد آر پیدا دارمی اور فیہ قطع اللہ سجار آر پیدا دارمی اور فیہ قطع اللہ سجار ولہو کل شہن دار اللہ پیدا ہے میں توانا فاانا کونے من مسلمین ماتا ہے دارنا و فی قول اللہ تعالی دارن کی خود اعزاز دارم چدا قول دار اللہ لی نکل نمکل لهم حرم آمنا چدا امن اور ازین در کلمن بالین اور کرم گادی کھو کرے چھتا بہ حرام کی سرت کا کرنا والا دلکب کے تاں نیج باے لے سمرا تو گن شین رز کا لا کو دیش نی تراڑے کسما نہ نور دی کے پدی کے پپنا میں وینش دے کو دلور او تاں نظر دی تے میے راہ وانی رزقن مل لذو الناس لو دل رزق اہل دی طرف مندار کناستر العالمون لیکن اکثر دی علی رحمتوں دا اللہ باندې انسان دا اللہ باندې ذکر کسے جنا خلاف کي بنا عليه ہم بلہ جا واري تو علينا تنہ تنہ نگا تاں پين اللہ کے مکہ میں ناد بر رحمت اللہ ناد شوق هناك ان, م. ان م. يوم ال اول نبي درن فرضا کہ بنی ان هذا اللہ ذا بلداہ بلدۃ دے دی مکہ اللہ احزال کرے دیرا حرم نو, پر نو پر لا کار نور سانگی پانی خو لا او پیدا کار کیمشے از یونگی نیا زاد نے ندار چلا طاقت تو فقطو الا من حرفا مگر ہم تو بے اخلاق چھیڑی تعریف کی تو تیر حرم تم نے سیدے حسین نے قباجی تعریف دی نماز نے طلائی دا احناف موالی ذکر کر کے اور وقت کھڑا وی رہا ہم نے یہ جی تملیک لخت توہا کا لخت حرم پر شان لخت غیر حرم نثم جی پای کی تعریف کئی اور دہنہ کی عبادی تعریف دے لائے ولا برکی عبادی کئی اور شانتی سے برکو اور لائے تو اور جو کئی دے مقصد دارے لائے کے ضروری تعریف گئی